اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے چنانچہ ستائش میں, اس بارے میں, سورت میں ارشاد ہوتا ہے کہ, وما خلقت الجن والانس الا کہ میں نے تمام جنوں کو میں نے تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے رب العالمین کی توحید تین طرح کی ہے نمبر ایک کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کو عبادت میں ایک جانیں یہ مانے کہ عبادت کا حقدار صرف وہی ہے کو اور عبادت کا حقدار نہیں ہے میرا ہر رکو میرا ہر سجدہ میرا ہر طواف میری ہر نماز میرا ہر روزہ میرا ہر عمرہ میرا ہر حج رب العالمین کے لیے ہے اور ایک بھی سجدہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے میری ہر دعا رب العالمین سے ہے کسی قبر والے سے کسی فوج شدہ سے زندگی میں کبھی بھی دعا کرنا جائز نہیں ہے اور ایک ہوتی ہے توحید ربوبیت کہ رب العالمین کو رب ماننا اور رب ہونے میں ایک ماننا ربوبیت کیا ہے کہ یہ ماننا کہ میرا خالق مجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے میرا مالک اللہ ہے مجھے رزق دینے والا اللہ ہے پوری کائنات کا سسٹم چلانے والا اللہ ہے یہ توحید ربوبیت ہے اور ایک ہوتی ہے توحید و صفات میں نے کیا کہا میرے بھائیو توحیدے یاد کر لیں اللہ کے بارے میں باتیں ہیں توحید اسماء و صفات اسماء اردو میں استعمال ہوتا ہے اسم کی جمع ہے کیا معنی ہوا اس کا اسماء کا نام توحید اسماؤ صفات کہ اللہ کو اللہ کے ناموں میں اور صفات میں ایک جاننا کہ جیسے نام اللہ کے ہیں اس معنی میں کسی اور کے نام نہیں ہیں جیسی صفتیں اللہ کی ہیں ویسی صفتیں کسی اور کی نہیں ہیں میرے بھائیو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق سے اوپر ہیں بہت بلند ہیں جہاں پہ مخلوقات کی بلندی ختم ہوتی ہے اس سے کہیں اوپر اللہ تبارک و تعالی ہے یہ ہے اللہ تعالی کے بارے میں درست عقیدہ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاک و ہند میں کچھ اور ہی عقیدہ پھیلا ہوا ہے زیادہ تر لوگ اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کے اندر ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہیں اور یہ عقیدہ بہت ہی خطرناک عقیدہ ہے بہت ہی غلط عقیدہ ہے صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی طور پہ اوپر ہے اور یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے جیسا کہ آگے چل کے میں بیان کروں گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہونے کے باوجود صفت کے لحاظ سے اس صفات کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہیں ذاتی طور پہ ہمارے ساتھ نہیں ہے ذاتی طور پہ اللہ اوپر ہے لیکن اللہ اوپر ہونے کے باوجود ہم میں سے ہر ایک کو اچھی طرح دیکھ رہے ہیں ہر ایک کی گفتگو کو آواز کو اچھی طرح سنتے ہیں ہر ایک کو اوپر اللہ کا صحیح معنوں میں کنٹرول ہے اور قدرت ہے کوئی بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے کوئی بھی اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے تو یہ جو صفات ہیں ان کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی سننا دیکھنا جاننا قدرت رکھنا ہر ایک کے ساتھ ہیں لیکن ذاتی طور پہ رب العالمین اوپر ہیں اور اس کے دلائل قرآن میں بھی بے شمار ہیں اور نبی علیہ اصلاۃ و السلام کی احادیث میں بھی بہت زیادہ ہیں چنانچے رب العالمین کبھی تو قرآن پاک میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ارحمان ار کہ رحمان عرش سے اوپر ہے عرش کہاں ہے میرے بھائیوں عرش کہاں ہے آسمانوں سے بھی اوپر آسمانوں سے بھی اوپر جو ہے عرش ہے اور اللہ عرش سے بھی اوپر ہے رب العالمین اپنا تعارف خود کرا رہے ہیں اپنے بارے میں خود بتا رہے ہیں کہ میں عرش سے بھی اوپر ہوں اب کئی لوگ دین کو اپنی عقل سے پرکھتے ہیں وہ اپنی عقل لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں جی یہ کیسے ہوگا کہ اللہ اوپر ہے نہیں اس کا معنی اور کر لو کوئی تبدیلی کر لو کوئی عرض کا معنی اور لے لو استوا کا معنی اور کچھ اور لے لو بھائی رب العالمین نے اپنا تعارف کرایا ہے آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے نہیں اللہ ایسے نہیں اللہ کہ میں اوپر ہوں آپ کہ نہیں اللہ اوپر نہیں آپ کون ہوتے ہیں یہ تعویل کا بازار گرم کر دیا گیا ہے جبکہ رب العالمین کا بہترین تعارف رب العالمین خود کر آ سکتے ہیں یا اللہ کے بتانے سے اللہ کے نبی کر سکتے ہیں تو قرآن بار بار یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ اللہ اوپر ہے حادث یہ بتاتی نظر آئے کہ اللہ اوپر ہے اور ہمارا معاشرہ ہمیں یہ غلط عقیدہ دے کہ اللہ ہر چیز کے اندر ہے قرآن پاک میں سات ایتے ایسی آتی ہیں کتنی میرے بھائیوں سات ایسی آتی ہیں جن میں اللہ نے بتایا ہے کہ میں سے اوپر ہوں اور اس کے علاوہ بہت سے دلائل ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ اللہ اوپر ہے مثلا کہیں پہ اللہ تعالیٰ عیسا علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں بر رفا اللہ علئی اللہ کہتے ہیں کہ عیسا علیہ السلام قتل نہیں ہوئے شہید نہیں ہوئے فوت نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے اپنی طرف اٹھا لیا اپنی طرف اٹھا لیا, اٹھا لیا, طرف اٹھا لیا ہے تو جب اللہ نے اپنی طرف اٹھایا ہے تو اللہ کہاں ہے پھر اوپر ہے اور کہیں پہ رب العالمین یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ قرآن پاک میں نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے اتارا ہے یہ نہیں کیا تمہیں دیا ہے کیا, کیا کیا ہے اور چیز اترتی کہاں سے ہے اوپر سے بلندی سے تو اللہ کہتے ہیں میں نے یہ کتاب اتاری ہے تنزیل تنظیل کا لفظ آتا ہے اللہ کہتے ہیں میں نے یہ کتاب تمہارے طرف اتاری ہے نازل کی ہے تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ اوپر ہے کہیں پہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں تم جو نیک عمل کرتے ہو تم جو اچھے کلمات کہتے ہو یہ چڑھ کر میری طرف آتے ہیں اللہ کہتے ہیں چڑھ کر میری طرف آتے ہیں تو یہ چڑھتے کیوں ہیں جی جی اللہ کہتے ہیں چڑھ کر میری طرف آتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اللہ اوپر ہے تو رب العالمین یہ بات جگہ بے جگہ میں بتا رہے ہیں کہ میں اوپر ہوں کہیں پہ اللہ کہتے ہیں انتیسواں بارہ تارملا روح ہو رہی اللہ کہتے ہیں کہ فرشتے چڑھ کر میری طرف آتے ہیں زبیر علیہ السلام چڑھ کر میری طرف آتے ہیں تو یہاں بھی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چڑھ کر میری طرف آتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کا عقیدہ بالکل واضح ہے کہ اللہ اوپر ہے اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتابوں میں یہ بار بار کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ تبارک کو تعالی کے اوپر ہونے کے دلائل صرف قرآن پاک سے ایک ہزار سے زائد مل جائیں گے کتنے دلائل مل جائیں گے ایک ہزار سے زائد دلائل صرف قرآن پاک سے مل جائیں گے کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے اور میرے بھائیو جو حدیث آج آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس میں بھی یہی مسئلہ ہے امام مسلم امام ابو دعود رحمہ اللہ جناب معاویہ ابن حکم السلمی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کون سے امام امام مسلم اور ابو دعود کس صحابی سے روایت کر رہے ہیں نہیں معاویہ ابن حکم السلم وہ مشہور امیر معاویہ نہیں ان سے ہٹ کے یہ معاویہ ابن حکم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو نبی علیہ السلاۃ وسلام سے نقل کر رہے ہیں جو آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں معاویہ ابن حکمی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلاط اسلام سے یہ گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلاط والسلام میری ایک لونڈی ہے وہ میری بکریاں چلا ہے ایک دن وہ بکریاں چلانے کے لیے وہ پہاڑ کی طرف گئی تو میں نے بکریوں کا جائزہ لیا میں نے بکریاں چیک کی تعداد کتنی ہے کہیں کم تو نہیں ہو گئی کیا صورتحال ہے تو مجھے ایک بکری کم نظر آئی تو میں نے اپنی لونڈی سے پوچھا ایک بکری کہاں گئی کہنے لگی بھڑیا آیا تھا اور کھا کے چلا گیا معاویہ بن حکم السلام ہی کہتے ہیں کہ میں بھی انسان ہوں مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے دوسرے لوگوں کو آتا ہے مجھے بھی افسوس ہوتا ہے جیسے دوسرے لوگوں کو افسوس ہوتا ہے تو مجھے غصہ آیا میں نے رکھ کے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارا پھر میں نے نبی علی السلط کو بتا دیا کہ میں اپنی لونڈی کو ایک تھپڑ مار چکا ہوں تو نبی علی السلات والسلام نے جو کچھ کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ تم نے جو کام کیا ہے یہ بہت غلط کام ہے بہت برا کام ہے یہ کوئی چھوٹی حرکت نہیں ہے بہت بڑی حرکت ہے تو مجھے افسوس لگ گیا تو میں نے نبی علیہ السلاط وسلام سے کہا تو کیا پھر میں اس کو آزاد کر دوں فارے کے طور پہ تھپڑ جو میں نے مارا ہے اس کے بدلے کے طور پہ اب وہ میری لونڈی ہے میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں وہ آزاد عورت ہو جائے گی اور آئندہ معاشرے میں دیگر آزاد عورتوں کی طرح زندگی گزارے گی تو نبی علی السلاۃ و نے کہا اے تا اس لونڈی کو میرے پاس لے کر آؤ یہ نبی علیہ و اسلام اسے اپنے پاس کیوں منگوانا چاہتے ہیں آپ جانتے ہیں میرے بھائی اس لیے کہ اگر یہ مومن ہے مسلمان ہے تو اسے فوراً آزاد کر دیا جائے اور اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر فوری طور پہ آزاد کرنے کی ضرورت ہے کیوں کوئی اس کا غلط مفہوم نہ سمجھ لے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ وہ لونڈی لونڈی ہی رہے نہیں اگر مومن ہے تو اس کا فائدہ اس بات میں ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے اور اگر کافر ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اسے آزاد نہ کیا جائے مسلمان گھر میں رہے وہاں سے قرآن آیات سنتی رہے نبی علیہ السلام تو اسلام کے فرامین سنتی رہے انہیں عبادت کرتے ہوئے دیکھتی رہے انہیں سیدے کرتے ہوئے دیکھتی رہے مسلمانوں کے اخلاق کا اسے پتا چلے تاکہ مسلمان ہو جائے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے میرے پاس لے کر آؤ آپ کے پاس لایا گیا اب آپ کیا چیک کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں جی مومن ہے کہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں ہے اگر آپ میں سے کسی کو چیک کرنا ہو کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں تو آپ کیا سوال کریں گے بتائیے آپ کا سوال کیا ہوگا آپ کا سوال میں نبی علیہ السلام کا سوال نہیں پوچھ رہا آپ کا سوال جی کیا سوال کریں گے آپ جسے آپ کو پتا چلے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں مومن ہے کہ نہیں آپ کہیں گے کلمہ پڑھو آپ کہیں گے اللہ کے اوپر ایمان لاتی ہو کہ نہیں لاتی ہو اللہ کے رسول کو مانتی ہو کہ نہیں مانتی ہو لیکن میرے نبی علی اصلاط والسلام نے سوال اور کیا ہے یہ سوال بتا رہا ہے کہ کسی کے مومن اور مسلمان ہونے کے لیے اس سوال کے جواب میں پاس ہونا ضروری ہے جس کو اس سوال کا صحیح جواب نہیں آتا وہ صحیح مانو میں مسلمان اور مومن نہیں ہے تو نبی علیہ سلاد والس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کو مانتی ہو کہ نہیں مانتی ہو اللہ کے وجود کے اوپر ایمان ہے یا نہیں آپ نے کہا اللہ کیا, کیا جا رہا ہے کیا مانا ہے اللہ کہاں ہے آج یہ موضوع پبلک میں چھیڑے جیسے میں نے چھیڑا ہے آج تو کئی سمجھدار لوگ کہتے ہیں یار پبلک میں یہ موضوع نہیں چھیڑنا چاہیے یہ پبلک کا موضوع نہیں ہے یہ علماء کا موضوع ہے میرے نبی علیت و سلام یہ سوال ابو بکر سے کر رہے ہیں عمر سے کر رہے ہیں عثمان سے کر رہے ہیں علی سے کر رہے ہیں رضی اللہ تعالی علوم یا ایک عام سی لونڈی سے کر رہے ہیں جی بتائیے کس سے سوال کر رہے ہیں بکریاں چلانے والی عام سی لونڈی سے سوال کر رہے ہیں پتہ چلا یہ سوال پبلک کا سوال ہے پبلک کو رب کے قریب ہونے دیں کبھی آپ پبلک کو عقیدہ صحیح کرنے سے روکتے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں پبلک کو قرآن پاک کا ترجمہ نہ پڑھنے دو کبھی آپ کہتے ہیں ان کو تفسیر نہ پڑھنے دو کیوں آپ ان کو دین کے قریب نہیں آنے دیتے آپ کے بزرگوں کی کتابیں پڑھنی ہو تو آپ کہتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں کوئی مسئلہ نہیں رب کی کتاب پڑھنی ہو تو آپ کہتے ہیں نہیں پبلک کو نہیں پڑھانی چاہیے یہ کون سا دین ہے یہ کون سی عقل ہے تو نبی علی السلاۃسلام یہاں پہ اس لونڈی سے کہہ رہے ہیں ائی اللہ اللہ کہاں ہے پتا چلا عام سے عام مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ رب جس کے لیے پانچ ٹائم نماز پڑھتا ہوں جس کے لیے ایک مہینے کے رودے رکھتا ہوں جس کو رادی کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں جس کے نام پہ حج کرتا ہوں جس کے نام پہ طواف کرتا ہوں جس کو صبح و شام سجدے کرتا ہوں عام آدمی کو معلوم ہونا چاہیے میرا رب ہے کہاں عام آدمی کو بھی معلوم ہونا چاہیے جس کے نام پہ صبح و شام عبادت کرتا ہوں جس کا ذکر کرتا ہوں جس کی تلاوت کرتا ہوں جس کے لیے سبحان اللہ کہتا ہوں الحمد للہ کہتا ہوں اللہ و اکبر کہتا ہوں میرا رب وہ کہاں ہے یہ معلوم ہونا چاہیے ہر آدمی کو تو آپ نے کہا عی اللہ کہ اللہ کہاں ہے اس عظیم خاتون نے فوراً کہا فما اس نے یہ نہیں کہا کہ ہر مسلمان کے دل کے اندر ہے ہر انسان کے دل کے اندر ہے ہمیں تو یہ عقیدہ دیا گیا ہے کیا کہتے ہیں مجھے شیر صحیح نہیں آتا بس مفہوم بتا دوں گا کہتے ہیں مسجد گرا دو مندر گرا دو جو کچھ گرتا ہے گرا دو ایک مسلمان کے دل کو نہ دکھانا کہ دلوں کے اندر کون رہتا ہے اللہ رہتا ہے میرے بھائی مسجد نہیں گرائیں گے مسجد گرانے کی اجازت نہیں ہے مسجد کی حفاظت کرنی ہے مسجد کو مندر سے نہ ملائیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے کچھ اور عقیدہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ اوپر ہے یہ یہ عظیم خاتون کہہ رہی ہیں پھر سما اللہ آسمانوں سے اوپر ہے اللہ آسمانوں سے اوپر ہے تو نبی علی السلات وسلام نے آگے سے کیا کہا کیا آپ نے کہا تمہارا قیدا غلط ہے کیا آپ نے کہا اپنے قیدے کی اصلاح کرو نہیں آپ نے دوسرا سوال کیا آپ نے کہا من انا میں کون ہوں اللہ کی ذات کے تعلق سے جو سوال کیا گیا تھا اس میں وہ پاس ہو چکی ہے دوسرا سوال ہوا اب من انا میں کون ہوں تو اس نے کہا انت رسول اللہ آپ اللہ کے آپ اللہ کے رسول ہیں تو نبی علیہ الصلاۃ نے فوری طور پہ رزلٹ کا اعلان کیا نتیجے کا اعلان کیا فرمایا آت کہا فرم معاویہ اس لونڈی کو آزاد کر دو امتحان میں پاس ہو چکی اس نے جواب درست یہ ہیں یہ پکی مومن ہے پتہ چلا میرے بھائیو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ اوپر ہیں اللہ کہا میرے بھائیو اوپر ہیں میرے بھائیو نبی علیہ السلاط و نے کتنے حج کیے ہیں ایک کیا ہے اور آپ نے اپنے حج میں میدان عرفات میں تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا جسے کہتے ہیں خطبہ حجت الوداع وہ خطبہ بڑا عظیم خطبہ ہے اس خطبے کے اوپر مستقل الگ سے درس ہو سکتا ہے اس خطبے میں نبی علیہ السلاط وسلام نے صحابہ اکرام سے ایک سوال کیا تھا آپ نے کہا تھا میرے صحابیوں یہ بتاؤ کہ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے تو صحابہ اکرام نے گواہی دی اللہ کے رسول آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا آپ نے نصیت کا حق ادا کر دیا ہم گواہی دیتے ہیں نبی علیہ السلاط والسلام نے انگلی اوپر اٹھائی کدھر اٹھائی دائیں طرف نہیں کی بائیں طرف نہیں کی پیچھے نہیں کی آگے نہیں کی زمین کی طرف نہیں کی اوپر اٹھائی کہا اللہ اے الا گوار کس بات پہ گوارے کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے یا اللہ تیرا پیغام پہنچا دیا ہے میں نے کوئی کمی نہیں کی میں نے کوئی کتا نہیں کی پھر سوال کیا دوبارہ کہ میرے صحابیوں ہو بتاؤ کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا آپ نے نصیحت کہ آپ نے پھر انگلی اوپر کی اللہ گوار ہے ایسے کرتے انگلی اوپر بھی کرتے نیچے بھی کرتے اہ گوار ہے یعنی کہ اللہ یہ دیکھ رہے گواہی دے رہے ہیں اللہ ان پہ گواہ ہو جا پھر سوال کیا اپنے صحابہ صاحب کرام سے کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے انہوں نے پھر کہا جی ہاں تو آپ نے پھر فرمایا اے اللہ گوار ہے سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام انگلی اوپر کیوں کرتے ہیں کیونکہ اللہ اوپر ہے میں اور آپ جب دعا کرنے لگتے ہیں جب مصیبت میں پھنستے ہیں جب مشکلات میں پھنستے ہیں ہم کدھر دیکھتے ہیں نگاہیں کدھر اٹھتی ہیں ہاتھ کدھر اٹھتے ہیں کبھی دیکھا ہے کسی کو کہ مصیبت کے وقت اس نے زمین کی طرف دیکھ کے کہا یا اللہ یا اللہ ایسے کیا ہو اوپر کرتے ہیں یا اللہ یا, اللہ یا اللہ اوپر کرتے ہیں پتا چلا کہ یہ صحیح عقیدہ ہر مسلمان کی فطرت میں موجود ہے اگرچہ لوگ اس کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو اس صحیح عقیدے سے ہٹایا جا رہا ہے لیکن اللہ نے عقیدہ ہماری فطرت میں رکھا ہوا ہے اسی لیے ہم جب مصیبت میں پھنستے ہیں اس وقت ہم نیچے نہیں دیکھتے دائیں نہیں دیکھتے بائیں نہیں دیکھتے اس وقت ہم اوپر نگاہیں اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ مدد فرما میرے بھائیوں بخاری شیف کی حدیث ہے جناب ابو حرا کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلات وسلام نے کہ ہر رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات کے رات کو کتنے حصوں میں تقسیم کر لیں مغرب سے لے کے فجر کی اذان تک فجر طلوع ہونے تک اس رات کو آپ تین حصوں میں تقسیم کر لیں مثلاً آپ مان لیں کہ رات بارہ گھنٹے کی ہے تو آخری تہائی آخری چار گھنٹے میں ہوگی اگر مغرب ہوئی ہے چھ بجے تو آخری تہائی کتنے بجے شروع ہوگی جی دو بجے یہ تحجت کا بہترین ٹائم ہے کیوں جناب ابو رلا کہتے ہیں فرمایا نبی علیہ اصلاۃ و نے رات کی آخری تہائی میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کے اوپر نازل ہوتے ہیں اترتے ہیں آواز دیتے ہیں اعلان کرتے ہیں ندا لگاتے ہیں اللہ کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کا سوال پورا کر دوں کون جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں کون مجھ سے گروہوں کی معافیاں مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں اللہ اترتے ہیں معلوم ہوا اللہ کہاں ہے اوپر ہیں اللہ اوپر کیسے ہیں یہ ہم نہیں جانتے نہ یہ سوال کریں گے نہ یہ کسی کو جواب دیں گے نہ کسی سے پوچھیں گے اللہ نے بتا دیا میں اوپر ہوں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اوپر ہے اللہ اوپر کیسے ہیں غیبی بات ہم نہیں جانتے اسی لیے امام مال رحمہ اللہ ان کے پاس ایک آدمی آیا آ کر کہنے لگا امام یہ بتائیے قرآن پاک میں ہے کہ اللہ اوپر ہے عرص کے اوپر مستوی ہیں عرص سے بلند ہیں یہ اللہ کیسے بلند ہیں بلند ہیں سوال کیا کر رہے ہے کیسے بلند ہیں امام مالک رحم اللہ نے کہا الاستواء معلوم اللہ کا اوپر ہونا یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ اوپر ہے قرآن پاک میں لفظ بولا گیا استوا اور استوا کا معنی معلوم ہے کہ اللہ اوپر ہے والکیف مجہول اللہ اوپر کیسے ہیں مجھول یہ بات نا معلوم ہے ہمیں نہیں بتائی گئی اس کی کفیت کا ہمیں نہیں پتا و سال ان بد یہ سوال کرنا کہ اللہ اوپر کیسے ہے یہ سوال بدت ہے ولی ایمان واجب لیکن اس بات پہ ایمان لانا واجب ہے ضروری ہے کہ اللہ اوپر ہے تو اس لیے میرے بھائیو صحیح عقیدہ اپنائیں یہی وہ عقیدہ ہے جس کا آپ اظہار جگہ بگا کرتے ہیں سیدے میں جا کر آپ کیا کہتے ہیں سبحانا ربی اللہ پاک میں رب اللہ جو سب سے بلند ہے جو سب سے اوپر ہے جو سب سے بلند ہے جو ذاتی طور پہ بھی اوپر جس کی صفات بھی بلند جس کی شان بھی بلند جس کا مقام بھی بلند اور وہ ذاتی طور پہ بھی بلند و بالا سبحان عربی اللہ تو میرے بھائیو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں اللہ نے جو صفات بتائی ہیں ان کے اوپر ایمان لانا چاہیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے اس کی کوئی تعویل نہیں کرنی چاہیے اس کی اس میں کوئی تحریف نہیں کرنی چاہیے اور اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ اوپر ہے اوپر کیسے ہیں یہ ہمیں نہیں بتایا گیا اللہ تبارک تعالی ہمیں اس صحیح عقیدے کو پر ایمان لانے کی توفیق نے فرمائیں وہ آخرا الحمدللہ رب العالمین